سور پاکستان بنا ہے تو پاکستان کا پہلا آدمی جس نے دینی سیاست کے لیے جو جواتر کوشش کی ہے وہ عملی کوشش جو کی ہے وہ مولانا ولا محدود صاحب ہے پاکستان جب بنا تو حالات کا رخ ایسا تھا کہ انگریز کے فائدے میں نہیں تھا متحدہ ہندوستان کیونکہ اس کے وسائل ایسے تھے کہ یہ ایک سپر پاور بن رہا تھا اور پوری قوت بن کر یہ برسا تو ان کا خیال تھا کہ یہاں کوئی بےتفاقی اور چپ کلش کے حالات رہے ہیں مسئلے ہوں اور اس کو وہ اپنے مفاد کے لیے اس میں حالات کو موڑتے توڑتے ہوئے استعمال کرتے رہیں تو اس کو مل کر خیال ہوا کہ ہندو مسلم کا جو اختلاف ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اب جو دلی وغیرہ طلبات ہے کیمبرج میں لیکن پروفیسر نے کہا کہ ہم جو دلی سم آئیڈیا آف سپریٹ مسلم سٹیٹ پاکستان سپریٹ اس مسلم اسٹیٹ از اس فلوٹنگ یو ایس کنٹری ڈو جی نو اباؤٹ اٹ جیسے بی بی سی والے کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے ایسے ہو جائے گا جو فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں نا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وغیرہ نے کہا کہ معلومات کرتے ہیں کے ذریعے میں خیال کہ واقعی تو نہیں چاہیے. مسلمانوں کی اس سے یہ نظریہ بڑے سریر میں آیا اور اس سے کچھ حادری جمع ہوئے اور فوراً جو ہے تو انگریزوں نے کریم آگا خان کو مسلم لیگ بنا کر اس کو صدر بنا دیا کہ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے نام بس اسٹیٹ بھی ہو اور مسلمان اسٹیٹ بھی نہ ہو اور ایسا آدمی ایسے آدمی اس کو لیڈ کر رہے ہوں کہ جو ان کے مفاد کے لیے استعمال ہوں اور جو اسلام اور شریعت کے لانے کے والے لوگ بھی نہ ہوں تو مسلم کا پہلا صدر جو ہے تو وہ کریم خان ہے وہ جب بات کو آگے لے کر چلتا گیا چلتا گیا تو اندازہ ہوا کہ اس قبل ہو رہی ہے پھر ایسا ہوا کہ جو انگریزوں کے خاص پروردہ نواب وغیرہ تھے بکار الملک سلیم اللہ خان اور تیسرا کیا کیا نام ہے مسلم وقار الملک اور سلیم اللہ خان ان کو نے آگے کر کے ان کا ساتھ کیا یہ کوشش کرتے رہے پھر جو ہے تو اس کا بھی نہ ہوا تزیداری نہ ہوئی پھر تیسرے درجے میں نے چھوڑا چاہ بھی لوگ آگے آئے ہیں تو اس میں آرس چھوڑ کے انہیں جو پڑے ہوئے ماہرین قانون جو ہے تو کام کر رہے تھے انڈیا کانگریس کے ساتھ آگے پارٹی کے سب لوگ اس میں کام کر رہے تھے تو اس میں نوابزہ نگم رحت علی خان محمد علی جناح اور اس طرح کے جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ کام کر رہے تھے ان کو اپنے تجربے کی بنیاد پر اندازہ ہوا کہ یہ تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے کچھ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو زیادہ اگر اسلام وغیرہ کے بارے معلومات نہ ہوتے جو ان کو خیال ہوا کہ ہم جدا ہوگا ہمیں فائدہ ہو ج والے جب آگے آ گئے تو انہوں نے پارٹی کو جب لیا تو اس سے انگریز کو اطمینان ہو گیا کہ یہ چلے آپ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اگر آج یہ ریاست بنا لیں تو یہ شے ہمارے نقصان والی نہیں ہے محمد جناب صاحب کا دادا مسلمان ہوا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد ان کا کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی ہے پوچھ گچھ نہیں کی وہ بےچارے کرتے کرتے بورا افریقہ ایک ہے اس کے ہاتھ چڑھ گئے بورا افریقہ جو ہے جس طرح کے مسلمانوں میں قادیانی اور پرگیزی کبھر کا فتوا لگ کر لڑا ہو گئے ہیں لدا کر دیے گئے ہیں دونوں پر کبر کا فتوا ہے تو اس طرح شیوں میں سے دو گروہوں پر کبھر کا فتوا ہے ایک آگا خانیوں پر اور ایک بوروں پر ان پر ان اپنے شیعوں نے لگا ہے شیوں سے یہ کٹ, کٹ کر لڑا ہوئے ہیں آگا خانی اور بور ہیں تو بار بور ہیں ان کے پرویزیوں کی قسم کے ہیں اور خالی کا دنیا کے قسم کے ہیں کا پتہ ہوا ہے اس کو ادا کیا ہے تو یہ لوگ بورے تھے بہرحال یہ ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ خاندان کو اس بات پر خوش تھے کہ ہم مسلمان ہیں جو کہ اللہ کا دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے پتہ نہیں کہ یہ بورے کون ہیں اور یہ ان کے بارے جاتے تھے تو ان کے وہ ہو okay. گئے تو اس میں جس بات کہ محمد علی جناز صاحب کو داخل کیا ہے پونجا جناد صاحب نے اس, بج... اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ اتنا بات ہے کیا مسلمان ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بات کی اتنا کوئی معلومات نہیں جا کو. جب داخلے کو جب گیا تو میں نیچے داخلہ دیا کہ اس پر لکھا ہوا تھا دنیا کے امام ممتاز ماہرین قوانین تو اس میں ایک بات ہے محمد صلی اللہ عمل سے لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ تو ہمارے پیغمارے یہاں اس وجہ سے میں نے داخلہ تھا لیکن ان میں لیا تھا تاریخ ان نے شروع کر دی تو یہاں پر فصل ہو گیا کہ ان کے آنے کے بعد کچھ تاریخ کو بمنٹم کچھ تاریخ کو حرکت ملی اور کچھ پوری لیکن بہرحال ایسی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کام کر سکے لیکن اس کا کچھ چل پڑا زمانہ میں تو اس کی جو اٹھار اور اس کا چلن جو تھا اس سے یعنی مسلمانوں کے جو بڑے گروتھ ہے بہت بڑی مضبوط مسلمانوں کی بات جمیت علماء ہند تھی جمیت علماء ہند وہ جو بات تھی کہ اس کے کابرین اٹھارہ سو سنون کی جو نا سعید رحمۃ اللہ علیہ اس کے کا قبرین میں تھے جمع کے کہ اٹھارہ سو کی جنگ لڑی ہوئی تھی سکھوں سے شہید ہوئے تھے دوسرا جو ہے تو جمیت علماء ہند کے کابرین نے اٹھارہ سو کی جنگ لڑی ہوئی تھی اس کے بعد تیسری رشم و کی تاریخ انہوں نے چلائی ہوئی تھی چاہین رحمت اللہ علیہ نے جو بہت مضبوط لوگ تھے بہت مضبوط طرح کی جو تھی لیکن وہ کاس کے ساتھ پودے کام کر رہی تھی ان کو اس بات کو وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی مسلمانوں کی قوت بن کر نکل سکیں گے مسلمانوں کے کہاں بڑے داناز زیرک آدمی اور بڑے سمجھدار عجیب اور شاعر اور بڑے مصنف ابوالکلام آزاد تھے وہ تو سات دفعہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بنتے ہوئے ہیں اور آپ ان کی کتاب جو ہے ہماری آزادی انڈیا بن فریڈم اور اردو میں ہماری آزادی کے نام سے ہے اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جس طرح کے ایک بڑا سمجھدار بوڑھا آدمی چند بچوں کو لے کر چل رہا ہے اور ان بچوں کو لے کر چل رہا ہے ان کا نام ہے موتی لال جواہر لال پٹیل اور گاندھی اس کتاب کو پڑھنے سے آپ پڑھیں گزرا تو آپ اندازہ چار بچوں کو انگلی سے لگائے ہوئے ایک آدمی چلا رہا ہے جس کا نام ابد الکلام آزاد ہے اور چار بچے جو ہیں تو ان کا نام موتی لال جواہر لال پٹیل اور وہ ہے گاندھی دنیا میں تو دو ہی ہیں ایک ساور کر ایک گاندھی ہے ایک جھوٹ کا الٹا جھکڑ ہے اور ایک دجل کی چلتی آندھی ہے فریب دوسرا میں شہر میں لیکن جلدی سے میں نے شہر بنا دیا ایک جھوٹ کا اڑتا جھکڑ ہے اور ایک اس کی چلتی چلتی آندھی ہے فریب کی آندھی چلتی آندھی گاندھی جی تھا اور اڑتا جھکڑ جو تھا وہ تھا کا ساورکارک دوسرا لیڈر ساورکارک تھا یہ اس کو پڑے پڑی پڑھنے کی چیز ہے یہ آپ لوگوں کو مطالعہ کا کوئی شوق نہیں ایسے میں خیر صاحب نے بیٹھا کہ میرا جن دنوں میں شدید کمر کا درد ہوتا تھا اور رات کو میں مطالعہ شروع کرتا تھا تھوڑی دیر کے بعد درد کا احساس ختم ہو جاتا تھا دو گھنٹے کے بعد وہ مطالعے سے طبیعت سیر ہو کر واپس ہوتی تھی پھر پتا چلتا تھا کہ شدید درد اور دو گھنٹے بیٹھنے سے اور درد ہو گیا ہے کرنے کے علاوچارا کر نشوئی کو نشے کے وقت جائے تو اس کو بتا ہی چلتا بتا رہے کہ شوق ایک دفعہ ہمارا میرا کلاس فیلو تھا بی سی کر کے ٹیچر بنا تھا تو یہاں پی سی ایس کے امتحان دینے کے لیے آیا ہوا تھا پی سی ایف کا امتحان جب دے کر آیا تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ را اس میں محکایا ہوا تھا کہ یہ اس کا کیا نام کشف الماجوب کشف المعژوب لفظ آیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے نا تو کہتے ہیں کہ ماں وتولی کلو جدا شدا بام نے سکھ محلے کے بام یسار وغیرہ پر لگاتے ہیں نا زکام ماشاء اللہ جیسے امتحان دینے کے لیے کیا اسلامی معاشرے کا فرد ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کشف الماجوب کو کساب کتاب کا نام ہے ماشاءاللہ تو بے دل میں نے کہا کہ خیر ہی تو بہت ہے ان شاء اللہ اسی یہ تمہارا ہاتھ ہے یہ سطح ہے اور یہ سوچ کی ہے تو سوچ ہی نہیں سکتے بھارے لاؤ بھی کوئی مسلم کی عادت کوئی آدمی لے لے گا ابوال کلام آزاد کا خیال تھا کہ مجھے ابوال کہتے ہیں کلام کا باپ جسے کا میں جا کر بات کرتا ہوں تو لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے میرے آگے کوئی بول نہیں سکتا کیا لیڈر کیا دانشبار کیا پروفیسر کیا وکیل کیا عالم کیا جبکہ ابرکلام ادا کی تقریب شروع ہو جاتی ہے سب پر جادو کر لیتا. اس کو ابوال کلام کلام کا باپ کا خطاب میں وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان مجھ سے کون تقسیم کر سکے گا تیسے مسلمانوں کی قوت ہے کہ جذباتی آدمی کھڑا ہو گیا جو کہ میں کا کیس تھا میں سیکنٹک بیماری ہے جس بار میں چاہتا ہے کہ میں آسمان پر سورج کو بکڑ ڈوں چاند کو ٹکڑے کر کے زمین پر لے آؤں گا وہ ناز اللہ خان بشی تھا ایسی تاریخوں سے اتنے گروہ میں ہوئے تھے تو وہ جو تاریخ چلی فوجی کام کر کے تو اس کی جو دینی باتیں سامنے آئیں یہ تذکرہ تکملہ اور مولوی کا غلط مذہب تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ تاریخ جو ہے یہ تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو کفر میں دھکیل کر جہنمی بنا دے گی سیاست تو رہی علادہ پاک اسلامی ریاست بننا تو علادہ رہا اور یہ جو ہے تو لاکھوں آدمیوں کے کفر میں دھکا ہو کر جہنمی ہونے کا ذریعہ بن جائے تو بمر مجبوری مسلمانوں کو ایک اور تاریخ شروع کرنا پڑی تاریخ احرار شروع کرنا پڑی اور وہ بیل کا لے کر مارچ کر رہے ہوتے تھے ہرار کلاڑیاں لے کر کلاڑی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پکڑتا تھا ہاتھ میں آتی بڑی وہ زبردست قسم کی ایک اس کے طور پر اس کو لاٹھی کے طور پر پکڑتے تھے بیت کے طور پر چلنے کے جی؟ ایک ایک طرح طرح بعد یعنی یعنی اگر ڈبل بھی ہوتے تھے اس کو پکڑ کے چلتے تھے تو وہ کلاڑیوں والی تاریخ شروع ہو گئی تھی جی. احرادوں کی الطلاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے سربراہ وہ تھے اور واقعی نہیں اس کے نز اللہ خان کے جادو کو اس کی قوت استقال کو توڑا ہے تو الطلیہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جادو بحانی نے توڑا ہے اس میں اس نے چیلنج دیا مناظرہ کا نز اللہ خان مشرقی نے کہ مولوی اگر مجھ سے مناظرہ کریں تو اس میں پھر آہ ہوا دھالو مکوڑا کھٹا تو نہیں بنا ہوا تھا نا اکوڑا کھٹ کا مناظرہ ہوا تو مناظرے کے لیے مولانا علام دھاروی صاحب آئے احرار کی طرف سے وہ آئے کلاڑی لیے ہوئے یہ بلچے ہوئے یہ آئے تو یہاں جب وہ مناظرہ ہوا اور جمع ہوئے جج صاحبان وغیرہ مناظرہ جب شروع ہوا تو مولانا دھاروی صاحب نے عنایت اللہ خان سے کہا کہ آپ بات شروع کریں کہ علامہ صاحب آپ بات شروع کریں تو ازاروی صاحب کے اس کلمے سے اس پر روب آگیا گیا روب آ گیا اور بات کرنے کی اس کی مت نہیں ہو رہی تھی اداروی صاحب بڑے عضر جواب بھی تھے انہوں نے بطور مذاق کے خواب میں کہا فکر نہ کریں میں اپنی کلاڑی کا اپنی طرف موڑ دیتا ہوں پہلے ان گلاڈی سے پکڑے انہوں نے سوچتے لوگ ہنسے ذرا اور وہ اس مذاق سے ذرا فضا کا ٹینشن ضرور ہوا تو عناز اللہ خان نے شروع کیا اللہ اللہ ددینہ ہمت کرنا ہوں. فلرد کام سلاتا آت اس زکاتا اماروب الماروف نہ ہو یہ پڑھا تو راضی صاحب نے کہا علامہ صاحب تھوڑا جو جج لمبا بیٹھے ان سے کہا کہ علامہ صاحب نے آئٹ ٹھیک پڑھی ہے جج صاحب نے کہا نہیں آئے ٹھیک نہیں پڑھی ہے اللہ جن نے مکنام فلر کامت صلاح آتا ابوز زکاتا ہے تو زکاتا نہیں تو اس عالم تو تھا نہیں عربی امیں کیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا یہ آت اس نہیں ہے او ہو روبن کا راما صاحب نیات غلط پڑی ہے اور ایسے کی بڑی چمکدار کلاڑیاں ہوتی تھیں بجلیاں چمک رہی ہیں جی اور ادھر جو ہے نے دیکھا انہوں نے سے اٹھائے تو ایسا ہوا کہ بس صاحب اگر سے اور کلاڑی چلی تو کچھ نہیں ہوگا ساری گلطی زمین پر پڑی ہوئی تو جو حکومت کے مجسٹریٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے دوڑ اور انہوں نے اظارفی صاحب کو اٹھا کر ایک گاڑی میں بٹھایا اور نہ خان مشرقی کوئی دوسری گاڑی میں بٹھایا تو مشرقی صاحب کو پشاور پہ اور اذاری صاحب کو پنڈنگ اتار کر بسوں نے ختم کیا ویسے دلچسپ باتیں آ گئی میں بات کوئی اور کہنا چاہتا تھا وہ جو کہ زیل سے بھی اتر گئی بھول گئی ہاں وہ صاحب کے ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا اتنا تذکرہ لبا آ گیا عالمی کیسے آ گیا چلے ایک بات یہ کہہ بھی دوں کو یہ بہت ضروری بات ہے آپ کو کتابوں میں پاکستی وغیرہ میں نہیں ملے گی اس میں ہاں آ... جس وقت کہ رحمۃ اللہ نے اس بات کو بانپ لیا کہ مسلم لیگ آگے بڑھ رہی ہے اور ان کا خیال ہوا ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ نر چاہتا ہے کہ متحدہ مل... ملک کے بجائے علیحدہ ملک ہونا چاہیے یہ رسطانوی رحمۃ اللہ کا نظریہ تھا اور اس کو انہوں نے علامہ اقبال کے سنس سو سے آ... کوئی چار پانچ سال پہلے کہا ہوا تھا اپنے مریدوں سے کہ تاریخیں چل رہی ہیں اور ہمارے علما جو ہیں تو وہ آزادی کو متحدہ اور اس طرح کرنا چاہتے ہیں اور میرا دل اس باہر کو نہیں چاہتا ہے تو اصلی مصور پاکستان جو ہے تو ہے پھر بعد میں علامہ ایک اچھا آدمی تھا اس کو یہ بات پیش کی اس کے بات لیے پیش کی پھر جو ہے تو سن سو چو چوالیس میں الفتانی محمد اللہ کی وفات کب ہے جیسار صاحب چوالیس کے کون سی تاریخ ہے جی سنچولیس ان کی وفات ہے ترالیس میں انہوں نے ان کے ایک مریض کہتے ہیں ترالیس میں انہوں نے کہا اپنے ایک مریض کہتے ہیں کہ میری ریل جو سی وہ صبح تھانا بون سے گزرتی تھی تو اس تاجر کے وقت اب تاجر مکمل کر کے تشریف فرما تھے تو میں کیا حضرت میں نے کہا جی میں مستعفی کرتا ہوں کیونکہ میں پھر نماز پڑھتے یا نماز سے پہلے جاؤں گا ریل اسٹیشن پر پھر وہاں سے ریل جائے گی تو انہوں نے کہا کہ فلاں میں تو اس کہتا ہوں کہ پاکستان تو بن جائے گا اور مودل جناب کیا تھا بنے گا یہ عیب جی باتیں ستائیس رمضان مبارک چو ستائیس مبارک چودہ اگست سنیس سو کو پاکستان بنائے ہاں جی اور ستائیس رمضان مبارک چوبیس اگست انیس سو چھیالیس رمضان مبارک چوبیس اگست یا تیئیس اگست یا پچیس اگست جو بھی آتا ہے انیس سو چھیالیس شمسی کبھی سال میں بارہ دن کا فرق ہوتا ہے کبھی 11 دن کا فرق ہوتا ہے اور عمومی 10 دن کا فرق ہوتا ہے تو یہ سدائیشہ چوبیس اگست انیس سو چھیالیس کو اضرت مولانا شہر مدنی صاحب بنگال میں اپنے تصویر کے سلسلے کی سرگرمیوں کے طور پر وہاں پر جمع قیام پذیر تھے اور ان کے برجین بعد جمع ہوئے ہوئے تھے اس کو بٹے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کل رات رضال التقین نے پاکستان کے بنانے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے ساتھی نے کہ ڈاکٹر سیاد صاحب یہ فیصلہ ساحد سبزان کو ہوتے ہیں کہ پتا شبان کو ہوتے ہیں اس ٹائم زبر ممن والوں کو مریض نہیں بنائے نا اسلام اور زبرن والوں کو پتہ شابان کو بالکل سفر کر دیے پچھلے سال جو طریقے بھیجی تھی تو عمومی ہے پتہ شابان کو ہوتے ہیں اور فیو فرق فی آئیو فرقوں کو جو ہے تو یہ ہوتے ہیں شب قدر میں ہوتے ہیں سزائی خمدان کو ہوتے ہیں عام امور کے جو فیصلے ہوتے ہیں خاص پالیسی میٹر جو جا. کہ بالکل یعنی وہ ٹاپ اسمبلی میں ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں خدان کو اور عام جو بجٹ مرغ روزی منہ مو وغیرہ موت پیدائش شادیاں بیاہی جی؟ خدا وہ اگر افضل صاحب کی قسمت بھی آنے والے خدا شاہ بانخوان جی؟ تو یہ اس میں ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہوتے ہیں مدی صاحب کہ اور رحمۃ اللہ نے کل رات رجارت رجارت تقویل کے ایک سلسلہ ہے اللہ کے تعلق والے بندوں کا ان کی مجلس میجسمنٹ ہے اس میں ہم فیصلے ہوتے ہیں کہا کل رات انہوں نے فیصلہ کر دیا پاکستان بننے کا تو نے کہا حضرت ہم پھر کیا کریں گے انہوں نے کہا ہمیں تو میں تو متحدہ ہندوستان میں غیر ملکس مسلمان کا فائدہ نظر آتا ہے ہم اسی فارمولہ پر کام کریں گے باقی جو اللہ کو منظور ہے ہوں سالفی رحمۃ اللہ نے بشارت کے سانی رحمد اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے محمد علی جناح صلاح کا لباس پہنے اور سلح کی مجلس میں بیٹھا ہوا نظر آیا تو اس کی تعبیر یہ کہ پاکستان بنے اس کیا تھا بنے لہٰذا تو میں ایک مضبوط جماعت کے ساتھ ہو کر اس کے ساتھ مذاکرات کرو اور اس کا ساتھ دو تاریخ میں تاکہ اس وقت قانون اور آئین کا وقت آئے تو اس وقت یہ تمہاری بات کو مانے اور اسلامی قانون اور آئین کے دیر راہ ہم ماروں مصیحفی صاحب انہیں تاریخ میں لکھتے ہیں کہ خود میں نے پڑھی ہوئی کہتے ہیں کہ یہ زبر احمد تھانوی صاحب غالب صحیح ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شبیر شبیر عثمانی صاحب زبر احمد تھانوی کا تو مجھے اس یاد ہے چوتھے شاسی علمان نظیر احمد اللہ نے یا جب ہم گیا بات کی آدھا گھنٹہ دیا ہمیں یا جب ہماری بات شروع ہوئی تو کتنا مزہ آیا کہ ان نے آدھے گھنٹے کو دو گھنٹے کر دیا تو ایسے بہت ماہر وکیل آدمی تھا اور ساری عمر جھوٹے کیس نہیں لی لیتا تھا حق کے کیس لیتا تھا اور دلائل سے قائل کرنا دلائل کو ماننا خطرہ طریقہ کار تھا اور بڑا اصولی ایک وکیل تھا انہیں میں بھی کہ جب نماز وغیرہ پڑھنے کی توفیق تھی بھی اس طرح کے اصول اس پر چلنے سختی سے چلنے بہت سختی سے کاربندام نے اگر سے بات کی تو کرتے کرتے کرتے ان کا موقف تھا کہ اسلامی ریاست جو ہے تو وہ اس کا سرکاری مذہب ضروری نہیں ہے ان کو ان کے ذہن میں اسلامی ریاست کا کہ اسلامی ریاست ایک ریاست ہوگی جس کا مذہب سرکاری مذہب کو نہیں ہوتا اسلامی ریاست کا ہر ایک آدمی کو اپنے مذہب پر پوری آزادی قبل کرنے کی قولتی, کیوں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے کہتے ہم نے اس کے ساتھ داد کیا کہ نہیں اسلام جو ہے تو وہ ریاستی مذہب ہوتا ہے اور وہ اپنی جو ہے تو یہ نہیں ریاست ہوگی اس کی اور اسلام ریاستی مذہب ہوگا تو کہتے مارا مکمل نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی بات بحثت مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو واقعی ریاستی مذہب ہوگا اسلام ہم نے کہا ہم یہی بات آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں تو نہیں سر میں آپ یہ کہتا ہوں کہ میں جب وکیل کی طرح آپ کے لیے ریاست کا بغد من لڑ رہا ہوں اس کا قانون آئی نہیں ہوگا جو کہیں گے میں آپ سے بازی کہا ہمارے راج شاہ صاحب تو کونسل کے ممبر تھے نا مسلم لیگ کی سترہ آدمیوں میں سے تھے جو کہ کونسل کے ممبر تھے پشاور کی طرف سے کی طرف سے اور یہ تھے اکیس سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں کونسل کے ممبر بنے ہیں آپ بتائیں اس آدمی کی کتنی قوت سے بات نہیں تھی اور کتنا اس کا فین تھا کتنا اس کا دو آدمی پر میں بڑا حیران ہوں اک تیئیس سال کی عمر میں پیر مانکی صاحب سبزدارسناد نے امین السناد نے عمیل نے ایسا کام کیا ہے کہ جو یعنی جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد اس وقت اکیس سال تھی تو وہ حیران رہیں گے میرے کال اس، اس پر جہاں تک یہ سو اس نے دیکھا کہ شریعت نافذ کرنے میں مسلم لیگی مخلص نہیں ہے تو اس کے ٹکر کی ہماری مسلم لیگ کو چلائی ہے اتنا مضبوط آج بھی رہا ہے ماراج مولانا صاحب سے ایک سال عمر میں بڑا تھا مار مولانا صاحب بیس سال کی عمر میں تاہم امیر اصاد صاحب کونسل کا ممبر نہیں تھا آہ. لیکن مہاراض مولانا صاحب بیس سال کی عمر میں کونسل کے ممبر تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اسلامی قانون کے بارے میں قائد کائز الحمد الناز صاحب کا کاؤنس بالکل کلیئر تھا یا تو اسلامی قانون کے نفاذ کے بارے میں وہ بالکل واضح خاص میں اس کو کوئی اس میں وہ نہیں تھا وہ کیا کہتے ہیں کنفیوژن یا اشتباع کو کچھ تو انہوں نے ہماری اس بات کو مان لیا پھر دوسرا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا ساتھ چاہتے ہیں لیکن ہم ایک شرط پر کرنا چاہتے ہیں دو شرطوں پر کرنا چاہتے ہیں وہ کیا شرط نے کہا ایک تو یہ کہ آپ اسلامی لباس پہنیں گے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں مسجد کا جلسہ ہو تو وہاں پر نماز باجماعت ہوا کرے گی تو اس نے کہا موری صاحب ایک بات مجھے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے سنا ہے کہ کچھ فرقے مرکے ہوتے ہیں پھر ایک فرقے والے دوسرے فرقے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ایسی بات ہمارے علاقے میں ہوگی پھر ہم کیا کریں گے تو کہتے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اس, وہ اس کا علامہ کو بتایا دیتے ہیں کہ نماز آپ پڑھایا کریں گے اور آپ کے پیچھے ہم پڑھا کریں گے ہمارا کوئی فرقہ برقرہ نہیں آپ نماز پڑھایا کریں گے ہم پیچھے پڑھا کریں گے وہ کہتے ہیں اس سے وہ خوش بھی ہوئے بڑے بہت بہت بھی ہو گئے یہ دباگی کر انہوں نے اسلامی لباس شروع کیا اور دوسرا جیسے کہتے ہیں پہلا اجلاس جب ہوا تو اس میں نماز بجماعت پڑھی گئی لیکن پھر جماعت ہم نہیں پڑھائی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. نماز ہم نے پڑھائی تو بہت نماز پڑھی ارے دو باتیں تیسری بات میں بھی فرق ہوئی بتائے گا اس کے بارے میں پشاور میں جب محمد جماعت صاحب آئے ہیں تو تیسرے فقیر جو کہ ان کے سب سا وہ ساتھ رہے ہیں وہ ہمارے بزرگ حضرت خیال محمد صاحب ہیں تو یہ ہی کہتے ہیں میں کہ اسلام انکارے کا طالب علم تھا اور گیارہویں جماعت کا شاید تو گیارہویں جماعت والے طالب علم کی عمر اور کم ہوگی اٹھارہ سال ہوگی کتنی ہوگی سترہ اٹھارہ سال کے تو کہتے ہیں کہ میں جو مسلم لیگ کے وہ ہے اسے کیا کہتے ہیں محافظوں کو کیا کرتے ہیں گارڈ کہ اس کی جو مسلم گارڈ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے گارڈ تھے کہتے ہیں اس پر میں تھا اور کہتے ہیں مجھے ان کی اس پر مقرر کیا ہوتا رہا پیرا دینے کے لیے راک کہتے ہیں میں نے کہا کہ سو پر دے نہ دکھی چاہے ضوم نہ دکھی میں جاگتا رہا جاگتا کہ جہاں تک کہ دو بجے تک کام کرتا رہا تو یہ کی گوئیوں نے کہا کہ میں نے اس کو شاہ کی نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور کہ دو بجے پھر اس طرح ہوا ہے کہ اس نے اٹھ کر کپڑے اتارنا یا جوتے اتارنا نہیں کر سکا ہے جہاں بیٹھ کر کام کر رہا تو وہاں سے چرپائی پر کسک کریے بس لیٹ گیا کتنا تھک ورکر تھا کام کرنے والا تھا اتنا آدمی تھا یہ بات بھی مکمل ہو گئی جی کیا وہ صاحب کی بات میں نے کہنی تھی صرف باتوں کے درمیان میں اور سکتے گزار کی اسپیکنگ ہو آگے درمیان در میں وہ جو بات میں کہنا چاہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت مولانا ہزاروی صاحب ہاں پھر یہ جو پاکستان بن گیا نا تو شبیر الرزمانی صاحب پاکستان جب بن گیا اور علی جناز صاحب کی وفاتوں کی گردی ہی اور اسلامی قانون کے بارے میں جو تھے تو آکسفرڈین کیمبریجن جو تھے وہ ظفر اللہ خان کے زیر اثر اور ماؤنٹ بیٹن کے اس پر وہ, ش... کو... وہ شریر کے بارے میں مخلص نہیں تھے بلکہ یہ قول ہے ماؤنٹ بیٹن کا ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کیوں بننے دیا غلق بات کی پاکستان بننے دیا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے پاکستان بننے تب دیا ہے ظفر اللہ خان کا جنیب آز بیڈ فارمنٹ اینڈ وین جن شریعت آخر میں پاکستان بننے کے لیے اتنی مشکلات ہوئی ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے جب اس کا بنوایا ہے وزیر خارجہ منوایا ہے اس کو اور میں وزیر کو کھایا کہ تو پاکستان میں تب دیتا ہوں کہ جب تم شریعت نہیں ناپس کرو گے تو کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس بات کے کہے کہ اس نے پاکستان لینے کے لیے کوئی صورت نہیں تھی جب تک کوئی بات نہ کہے اس وقت سے آج تک وزیر داخلہ وزیر خارجہ وزیر خزانہ یہ سے یہ کی طرف سے ہوتا ہے اور کوئی اس ڈبل کا رشی نجی سے کہا تو سینٹ میں لا کر اس کو کرایا جاتا ہے یہ ساری باتیں بلکہ اور چھوڑیں جی میں آپ کو بتائیں کیا کیا بتائیں کریم خان یہ یس ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر تھا وہ خدائی خدمتگار تاریخ پر ایم فل کا چیز کر رہا تھا تو ایک دن وہ آرکائی ڈپارٹمنٹ یا جہاں پرانا زمانے کے ریکارڈ پرانے اخبار پرانے دستاویزیں ہوتی ہیں یہ بارہ میوزیم نہیں ہے اس میں ایک آرکائی ڈپارٹمنٹ بھی ہے اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے اٹھارہ گریڈ کا اور اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے سر یہ ارکائی میں گیا وہاں پر یہ ریسرچ کر رہا تھا کہتے ہیں تھا دستاویزات دستاویزات کی تحقیق کر رہا تھا میں تارک گراری جو ہے وہ ارکار ڈائریکٹر تھا وہ ساز تھا ہمارا کریفان بڑا حیران ہو کرایا اور مسرت صاحب سے ملا ان سے مسرت صاحب میں تو ارکائی ڈپارٹمنٹ والے عجیب تاریخ پڑی کیا اس نے کہا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے سر سا زدہ بھی عبدالقیوم خان بانی اسلامیہ کالج کی اپنے ہاتھ کی تاریخ ہے اس میں اسے لکھا ہے کہ دس ایئر آئی ہیو بین ایبل ٹو کنورٹ ٹملیز ٹو ورڈ کا دنزم کے سال میں اپنے علاقے میں دو خاندانوں کو قیدینی بنانے میں کامیاب ہوا ہوں تو یہ تاریخ انہوں نے ریپلیسمنٹ کے لیے قیدنی تاریخ شروع کی ہوئی تھی نا تاکہ نئے تک عمر سے سارے عقائد نظریات قرآن پاک کی تشریح سب جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے صبح سال کا پہلا گورنر, گورنر کون تھا جب انگریز چلا ہے تو مسلمانوں میں سے پہلا گورنر کون بنایا گیا مرد صاحب تو نہیں لا, لا. اتنا یہ دیکھنا آپ کی تو معلومات اپنے بدن کے بارے میں اب اس پاکستان صوبہ سراد کا پہلا گورنر جو کہ مقامی آدمی یا صوبہ سراد کا آدمی بنا ہے وہ خورشید خورشید علی خان بنا ہے خورشید علی خان ٹوپی کے علاقے کا آدمی اور وہ ٹوپی کے ساحزادہ میں سے کہ جن کے بارے میں عام دور سے قائد مشہور تھا ان کا اس خاندان کا آدمی تھا اور اس کا پھر ایک بیٹا بعد میں چیف سیکرٹری بنا ہے صاحب زیادہ امتیاز اور ایک بیٹا اس کا یہاں پر انگریزی کا فل پروفیسر بیس گیڈ میں ڈائریکٹ لیا گیا ہے پشاور یونیورسٹی میں پھر اس کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے ڈگری کے کیس میں مجید. مجید. اور تیسرا جو ہے تو وہ موجودہ ڈاکٹر صاحب ہے جو صاحب وہی تھے کارڈ جس کو بھی ڈائریکٹ براہ راست بیس گیڈ میں لیا گیا ہے تو ایسا لوگ ان کے ساتھ رکھ رکھا وہ نہیں رکھتے تھے کدین کے ساتھ کے اس میں اتنے مفادات ہوتے تھے <ścoughs> یہ بھی پتہ نہیں پڑھنے بولتے ہوئے کھیلنے آبادہ خوراک آدمی شروع ہو جائے تو اس کے بعد دا باپ دادوں کی تاریخیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نہیں? لوگوں یہ کی ایک بار خدار کونر کا تعارف کرایا بیٹھو بھی بلا بیٹھے ہوئے آپ کہاں سے آئے ہیں پڑھتے کس میں ہیں اچھا اچھا ماشاء اللہ کے والد صاحب کے شاہدین صاحب کے دوست شاہدین اچھا ان کا تعلق ان کا یہ تعلق ان کا تھا میں کسی دن لکھا تھا کہ نہیں تھے لیکن تعلق ان کا گہرا تھا کچھ اکثریت کا قائدانی بھی تھے اور جو قائدانی نہیں تھے ان کا گہرا تعلق تھا ان لوگوں سے ہوئی ہے قدین تاریخ ان لوگوں سے شروع ہوئی ہے پھر اگر چلی ہے تو ان کی ہوئی ہے پھر مرغوز کے خوانین جو تھے وہ قدین ہوئے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے تو مانسرا میں ایک, ایک مولوی تھا مولوی یا مولوی یا براہ راست مان لائے مرزا پر اس کے پھر ایک بیٹا کو ڈاکٹر بنایا ہے جو کہ سید احمد خان کے نام سے سوبر کا ڈائریکٹر ایل پی ہی بنا ہے اور ڈائریکٹر سینٹوریم کا انچارج بنا ہے اور <تصفح> کا, کو جب مزا کا لکھا کرتا تھا یا یہ خزل کتاب اب ہوا یہ پار پاک کی تو میں یہیا علیہ السلام کو خطاب ہے یا خزل کتاب تو اس سے لکھا کرتا تھا کوشچوں سے جو ہے تو یا کی کوششوں سے دوسرا پھر آدمی جو ہوا ہے تو وہ خان بہاد غلام ربانی کا باپ ہوا ہے جو خان بہادر غلام ربانی جو ہے تو ساقب صاحب کا دادا تھا جو ایک پہلے ایک ہاتھ کھٹا انجینئر بنا ہوتا تھا کوش. تو وہ انہوں نے پھر وہاں پھر بڑے مالدار لوگ بھی تھے اور بڑے پڑھے لکھے بھی تھے بڑی پوسٹوں پر تھے تو ہمارے سارے علاقے غریب لوگ ان کے پاس اپنے کام کرانے کے لیے جاتے تھے جب کام کرانے جاتے تھے کہ پیچھے جمعہ اور نماز پڑھنی ہوتی تھی ان کو جب جمعہ پڑتا تو ان کا کام بھی ہو جاتا تھا سفارش بھی ہو جاتی تھی وہ صاحب جو ہے تو ایک دفعہ اس نے کہا تمہارے گاؤں کا فلانا خان میرے سامنے میرے دادا کو یاد کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ بھی تھے آپ بھی ہو گئے کردہ میں ہوگئے کہا اچھا اچھا ساری بات تو چلے دلچسپ بات صاحب کے سامنے ہوگی میں بات نہیں کہنا چاہتا ہاں وہ جس وقت شریعت کے باغ میں نہیں ہیں علامہ شبید امر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں جمیت علماء اسلام منائی لیکن اور ان سے پھر کہا کہ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کو دھوکا دے رہے ہیں یہ مسلم لیگی شریعت نہیں لائیں گے تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے دھوکا جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا نہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر دھوکہ کھایا ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست ایک بن جائے یہ شریعت نافذ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پھر کسی بھی اللہ نے نافذ کر دی ہو اب اللہ کو ابر جب بھی ہوگا سو ہوگا لیکن یہ تو نے جمیز علمائے اسلام بنائی اس نے کام کیا لیکن وہ سارے علمی لوگ تھے سیاسی میدان کے لوگ تھے ہی نہیں شبیر عثمانی صاحب مفتی شفی صاحب تو سیاسی کام نہ کر سکے جب نہ کر سکے اور پاکستان میں جب جلغار ان کی سیاسیوں کی جب بڑی تو علماء کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اگر ہم نے آگے بڑھ کر ذماعت نہ بنائی اور کام نہ کیا تو یہ پاکستان کا گڑا غرق کر دیں گے تو پھر لاہور میں اجتماع ہوا اور اس وقت بڑی شخصیت مولانا مدد اللہ عوری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑی روحانی شخصیت تھے ان کے بعد جمع ہوئے سارے علماء اور نے کہا کہ علماء تجوی بناتے ہیں اور اس کی صدارت آپ قبول کریں تو میں نے کہا جمیت الماء کی حضارت میں تب قبول کروں گا جب غلام اس زاروی کو اس کا نازمین جنرل سیکرٹری بنایا جائے گا اور علماء کو میں کسی کو نہیں مانتا میں اس کو مانتا ہوں تو اس لیے جمیت اللہ اس کو شروع شروع میں ہزاروی گروپ کہتے تھے ایک اوتھانوی گروپ کہتے تھے ایک اتانوی گروپ ہزاروی گروپ کہتے تھے درد کر رہا تھا کہ اتنے پائے کا یہ آدمی گزرا ہے سیاست میں اور فکر بوزر کا نمائندہ تھا ایک جڑا کپڑے پہن کر نکلتا تھا خود اس کو دھوتا تھا اور جب میں کرائے کے پیسے ہوتے تھے سوکھی روٹی کھاتا تھا فرشوں پر پلیٹفارموں پر لائٹ چلا رات کو اور فٹ پاسوں پر رات گزار لینا یہ کر سکتا تھا اور اتنے پائے ایک آدمی تھا اور وہ آج جو خاص میں نے بات کی نہیں تھی وہ یہ ساری بات یہ اس بات پر میں نے زاروی صاحب کو یاد کی ترغیب شروع کی تھی جب جبی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو ان کی جو روحانی گتی تھی بیت کا سلسلہ اس پر ان کے خافزادہ وہ دلانور صاحب کو اٹھایا گیا میں ذکر پہ روک لاتے تھے تو بہت صاحب نے کہا کہ والد صاحب کے افراد کے بعد مجلس ذکر میں کراتا ہوں اور ربی صاحب جو کہ نہیں اس پا ایک آدمی تھے کیونکہ والد صاحب کو ان پر ماتا کہتے ہیں وہ جب لاہور آتے ہیں تو میری ذکر میں بیٹھتے ہیں جبکہ ان کے میں بیٹے کی جگہ پر شاکرد کی جگہ پر ہوں کہتے ہیں یہ ان کی بے نفسی کی انتہا ہے کہ وہ جس طرح والد صاحب کی مجلس میں آتے تھے میری مجلس میں دیا کر وہ تشریف فرما ہوتے ہیں مجھے ہمارے ساتھی نے کہا کہ جب تم نہیں ہوتے ہو تو آئے ہوئے ساتھی چلے جاتے ہیں جو جی ہونا کا وقت ہے اس وقت کو واپس کر کے خیانت کرتے ہیں وقت کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور اس بات کو کرنے سے نسل میں زوم آتا ہے زوم کہتے ہیں کبر کا جذبہ زوم آتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہم کسی اور کے آگے نہیں بیٹھیں گے دوسری بات یہ ہوگی تیسری بات جب میں ہوتا ہوں یہاں تو فرق میں ہوتا ہوں اور فرض کریں میں حج پر گیا ہوں میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہوں میں کسی کام پر گیا ہوا ہوں تو اب جو ہے میں اس جگہ سے زیادہ ہم جگہ پر ہو گیا ہوں والوں کو وہاں کی دعا ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے بٹ وہ جہاں پر کوئی بھی ہو آنے والوں کے لیے ہرا مہینے کی دعا شامل حال ہوتی ہے یا میں اللہ کے رستے میں نکلا ہوں اللہ کے نکلنے کی دعا شامل ہوتی ہے یا میں کسی ہم جینی تقاضے یا کسی معاشرتی جو تقاضوں پر میں گیا ہُوا ہوں مجھے مجبور ہونا پڑا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہوں کیا مثلا میرا مریض کوئی پڑا ہوا اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں ہائی ہائی کر رہا ہوں الگ متوجہ ہوں اور اسے جذبات ہے کہ یہاں لہٰذا ہمارے ساتھی میرے ذکر میں جمع ہو رہا ہوں گے اور اس وقت کی کیفی ہے کہ کی دھوا تو یہاں بیٹھنے کے برابر تو نہیں وہ تو جدا مسئلہ ہوتا کیا ایک ساتھی اس بات کا خیال کریں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو آپ دیکھتے رہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا میں نے کہا کہ ملان صاحب کی وفات کے بعد جو لوگ ان کے ساتھ الگ ان کا تھا ان کے پساتے جاتے تھے ان کو مرا ان کو ہم سے فیض نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا یہ کہ اس معیار کو گھومتے رہیں گے یہ اس معیار پر اس ہے یہ اس کو گھومتے رہیں گے وہ معیار اب ان کو مرنے تک نہیں ملے گا تو لہذا ان کو ان کا فائدہ وہ اسی جگہ پر رک جائے گا اس معیار کو ڈھونڈے اور معیار کو نہ ڈھونڈے اس بات کو دیکھنے چلے جو بھی اب سلسلہ ان کے نام پر چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ شاء کا فیض آ رہا ہے ہمارا احتکاب ہوتا ہے ماواد بیان ہوتے ہیں لوگوں کو جن ساتھی خوابوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں اگر مولانا صاحب کو آیا ہوا بیٹھا ہوا اس میں دیکھتے ہیں اور ہمارا بیت کا تعلق یہ دو جگہ پر رہا ہے جون دہلی میں لیا سمجھا کے سلسلے میں رہا ایک صاحب رحمت اللہ جو تھانوی اور گنگوئی سلطا ہے شاہد الزیح صاحب رحمۃ اللہ کے واسطے سے کس میں رہا ایک اقدام ڈاکٹر نو صاحب ہمارے ثقاف میں آ گئے مجھے حیرت ہوئی کہ بڑی عمر کے آدمی ہیں اور یہ کیسے آ گئے؟ تو تم نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس طرح آیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا حضرت ملویس رحمتہ اللہ علیہ جو کہ مارے دوسرے ہمارے دوسرے تبدیلی ایک صاحبزاد تشریف لائے اور اور یہاں پر مزید مسلم جو احتکار ہو رہا ہے سب کے درمیان میں بستر ڈال کر لیٹ گئے یہاں پر تو اس وجہ سے میں فراہ ہوں آج میں نے کہا یہ روحانی دنیا ہوتی ہے اور ہر ایک آدمی جس طرح سے فضل خار یہاں پر کاش کی ہوتی ہے خود وہاں پر پہنچتا ہے یا وہاں کو کوئی بندوبست کرتا ہے اس کی فکر کرتا ہے ابھی ہم کربو شریف کے اجتماع میں گئے یہ اتوار کے دن گئے تھے تو ہمارے جو مختلف مختار الدین صاحب ہیں یہ مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہے تو طارق صاحب ہمارے ساتھی ان کو بھی ذرا خوابوں سے مناسبت ہے ان کو طارق صاحب آیا نہیں آیا نہیں آیا طارق صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھ پر ایسی دقت تاری ہو رہی ہے کہ میں شیخیں مار رہا ہوں اور ایک میں نے ایسا دیکھا ہے گویا مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ نے تشریف لائے انہیں اور تشریف فرمائے تو شاہ جان ہمارے ساتھ اتقاق میں بیٹھا نا تو ایک دن پتنی کچھ پڑھا جا رہا تھا یا اس میں بیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آ وقت جمع کا ڈاکٹر بتایا تھا ناس مناستو اس <laughs> سے بات میں شروع کر دی وہ بات کسی کو کہتا اس کی شکل بدل گئی ہے تو میں نے شکار کے اس طرح کی بات نہیں تھی اصل میں جس وقت بیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سارے مشاہد کی رواہ جو ہیں وہ متوجہ ہوتی ہیں بعض لوگوں کو کھڑے نظر آتی اسے قطار میں جس آدمی سے بیت ہو رہی ہے وہ اس کے دائیں طرف سے پوری قطار کھڑی ہوئی نظر ہوتی ہے اور یہ اروا ہوتی ہیں مشائق کی جو سلسلے میں درجہ بدرجہ ہوتے ہیں میں نے کہا اس پر وہ اس کو ادھر ہوا شہجہان کو تیز سے ہی پتہ کر رہا ہے تو شاید کو بیت کے وقت ہوا تھا اللہ نا الہ الا